سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أمت العليم الحكيم رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمتاً قانتاً لله حنيفاً ولم يأمنى المشركين الحج کے دست ورخاص طور دس دنوں میں آخری دن جس کو یوم النحر یوم الحج الاکبر یا عید الاضحیٰ کے نام سے ہم جانتے ہیں ان دس دنوں میں کچھ کام شریعت نے ہمارے لیے لازمی اور فرض قرار دیے اور کچھ کام رغبت, شوق اور محبت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے ترغیب دی اور کچھ کام ایسے ہیں جو ہونے چاہیے تھے لیکن شریعت نے ان سے روک دیا سارے اعمال کو اگر جمع کریں یوم نہر عید کے دن قربانی حج جو لوگ ادا کر رہے ہیں مینا آرافات مصطنفہ پھر رمی الجمالات یا قربانی کرنے والا ان دس دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے ان ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک فلسفہ سامنے آتا وہ فلسفہ یہ ہے کہ کچھ کرو یا نہ کرو یہ دس دن وہ ہیں جن میں ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام کی سنت کو ان کے طریقہ کار کو ان کی ادا کو رہتی دنیا تک زندہ رکھنا ہے ناخن بال نہ کاٹ کر بھی اللہ کی عبادت ہے جو کہ جناب ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کے دور سے بطور فطرت کے اس دین میں چلا رہا ہے قربانی کر کے اسے ایک واقعے کی یاد ہے جس یاد میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے چھری پھیرنے کے لیے اس کو لٹا کر اس کی گردن پر چھری چلانا چاہی لیکن چھری گردن کے بجائے کسی اور چیز پر چلی یہ فلسفہ ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی محبت اور اداکار ہم درود ابراہیم ہی پڑھتے ہیں اللہ عمہ صلی علی محمد ولا علی, علی محمد جمع صلی تعلیٰ ابراہیم ولا علی ابراہیم وبارک محمد ولا علی محمد کیما بارک تعلیٰ ابراہیم ولی علی ابراہیم فلسفہ یہ ہے جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں رہ کر کامیاب ہو کر گئے چاہے وہ کسی چیز کو انہوں نے اپنایا ہو یا کسی چیز کو چھوڑا ہو وہ چیز تمہاری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے اس امت میں یا انسانیت میں اللہ نے جن دو لوگوں کو اپنا سب سے محبوب ترین بندہ قرار دیا ہے سب سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جو مقام انسانیت میں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا ہے وہ کسی اور انسان کا نہیں ہے بدخ اللہ ابراہیم خلیلہ اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل اپنا دوست اپنا ساتھی بنا لیا یہ مقام حاصل کرنے کے لیے اللہ کا قرب اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ایک اللہ کا اپنا ایک نظام ہے اور بڑا ہی عجیب اور بڑا ہی نرالا انداز ہے اس کا انسان جب اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اپنے ایمان کا اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے یہ اظہار یہ محبت ہے یک کر اللہ میں تیرا بندہ ہوں تجھ پر ایمان لایا اور خاص طور پر یہ کلمہ جس کے لیے ساری کی ساری انسانیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا ور قد بات نافی کلی امت رسول اللہ بچنا نبوتا ہو یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کا یہ بندہ جب دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ میں تیرا ہوں تو میرے لیے سب سے پہلے تیری چاہت تیرا حکم تیری بات تیرا فرمان تیری عبادت تیری توحید تیرا دین یہ سب چیزیں میرے لیے پہلے ہیں اپنے آپ سے اپنی جان سے اپنے مال سے اپنی اولاد سے اپنے والدین سے جب انسان یہ دعویٰ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتر حسب بناس وین لا اقوال سمجھ کیا رکھا ہے تم لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف زبان سے یہ دعویٰ کریں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ بغیر آزمائے بغیر جھنجھوڑے ان کا دعویٰ قبول کر لے گا ایسا نہیں ہو سکتا اور لدینقیم فل عالم اللہ الدین اللہ نے تم سے پہلے بھی بہت ساری امتوں کو لوگوں کو آزمایا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے جاننا چاہتا ہے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے دعوے میں کتنے سچے ہو بِشَيِّ مِّنَ الْخَوْفِ یہ اس کا عجیب نرانا انداز ہے کہ وہ بندہ جب اس کے قریب آتا ہے جتنا اس کے قریب ہوتا ہے اس کو اتنا ہی وہ جھنجوڑتا ہے اتنا ہی آزماتا ہے اتنا ہی جتنے اس کے دین میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رجولین انسان کو اس کے دین کی دین کے مطابق اس کو آزمایا جاتا ہے کمن خان افی دین یہ جس شخص کے دین میں مضبوطی پختگی دین کے دعوے میں سچائی ہوتی ہے اس کے اوپر اتنی ہی آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں جو جتنا رب کے قریب ہوتا ہے رب اسے اتنا ہی جھنجھوڑتا ہے اور یہ کیوں کرتا ہے یہ میں تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو بدات کروں وہ آزماتا ہے ام حسب تمنکت خل الجن وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مثر الدین خلو مقبل کم جنت میں ایسے ہی جاؤ گے کیا سمجھ رکھا ہے کہ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرو گے اور یہاں تم نے دعویٰ کیا وہاں جنت تمہاری والر اللہ خلو ملقبل کم چاہے تمہاری انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی امت کے طور پر ہو اللہ تمہیں آزمائے گا اور اس طرح آزمائے گا جس طرح سے اس نے تم سے پہلی امتوں کو آزمایا مست البقسا و غرا حا یا پول رسول اللہ آمن متا نسل اللہ چن جوڑ کر رکھا تکلیفیں پریشانیاں تنگیاں سب کچھ آتی رہی حتیٰ کہ رسول اس دور کا پیغمبر بھی کیا اٹھا آخر کار اللہ کی مدد آئے گی کب اللہ نے اللہ نصر اللہ قریب اللہ کی مدد بہت قریب یہ ہے رب کا نظام کیا نظام ہے ان نالدہ ملجزہ ملبرا یہاں میں دعوی کرتا ہوں میں بات کرتا ہوں اللہ سے محبت کی میں بات کرتا ہوں اللہ کے قریب ہونے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا انسان کو زیادہ اچھا ثواب چاہیے بڑا بدلہ چاہیے زیادہ بدلہ چاہیے اچھا جنت میں اونچا مقام چاہیے وہ مقام مبنی ہے دنیا میں آنے والی تکلیفوں اور پریشانیوں تک تمہاری محبت ایک طرف تمہارا دعویٰ ایک طرف لیکن رب کی محبت اپنی جگہ پر ہے کامیابی اس میں نہیں کہ میں اللہ سے محبت کروں صرف یہ تو ضروری ہے ایک اور چیز ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ رب بھی مجھ سے محبت کرے یہ میری کامیابی کے لیے ضروری ہے مجھے ایسا بننا ضروری ہے جس ادا اور جس انداز میں میں اپنے رب کو پسند آؤں اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ ابتلا ہوں جب بھی وہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے اس کی محبت کی نشانی اور دلیل یہ ہے کہ پھر اس قوم کو اللہ آزماتا ہے یہ اس کا عجیب انداز ہے محبت کے بعد وہ اپنے بندے کو آزماتا ہے اس نے نعمتیں چھینتا ہے اس کو تکلیفیں دیتا ہے اس کو پریشان کرتا ہے سمن ربیہ فلاح الب دعوے میں سچے تھے اللہ کی محبت تھی دنیا کی تو نہیں تھی مال کی تو نہیں تھی اولاد کی نہیں تھی بیوی بچوں کی تو نہیں تھی ماں باپ کی اپنی جان کی اپنے لفظ کی یہ محبت تو نہیں تھی اگر اللہ کی محبت تھی تو جو راضی ہے اللہ اس سے راضی ہے فومن ردی فلاح الرا فومن مومن سخیتا فلاح اور جو رب سے ناراض ہو گیا رب اس سے ناراض ہو گیا جو اپنے رب کی بندوں کے پاس پھرتا رہا میرے ساتھ یہ ہو گیا مجھ پر یہ پریشانی آ گئی میں اس طرح سے پریشانیوں میں گھرا ہوں میرے کاروبار میں یہ مسائل ہیں مجھے یہ تکلیف ہے بیماری ہے کبھی یہ دکھڑے اپنے رب کو بھی سنا دیتا انسان کبھی ان پریشانیوں کا تذکرہ اپنے رب سے بھی تو کر کے دیکھتا وہ رب کیسا رب ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا بتانے کا مقصد یہ یہ اللہ کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے کہ جب وہ کسی قوم سے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے پھر اسے آزماتا ہے پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے تو انہیں دعوی کیا ہے محبت کا اب آ اور دیکھ اگر تجھے محبت ہے اپنے آپ سے اپنی جان سے تو دیکھ ابراہیم کو میں نے کس طرح سے آگ میں پھینکوایا تھا فتح ابراہیم تو کو تھوڑ کر چلے گئے قوم آئی پوچھا کون تھا کہا سمیانہ فتح ایک نوجوان تھا پتہ نہیں کون تھا جو قال اللہ ابراہیم اس کو لوگ کہتے ابراہیم ہے نام اس کا ابراہیم ہے لوگ جانتے نہیں ہیں لوگ آپ کو جانے یا نہ جانے اس کی کوئی اہمیت کوئی اوقات نہیں آپ کا لوگوں کی نظروں میں کیا مقام ہے کوئی اہمیت نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کا ان کی قوم میں کوئی مقام نہیں تھا سمیانہ فتح یا قرحمی ابراہیم لیکن اللہ کے نزدیک کیا تھا اناہیم اکانا اما یہ ابراہیم اکیلا پوری اکمت کے برابر دی. اصل معیار یہ ہے کہ آپ کا وزن رب کی بارگاہ میں کتنا ہے اللہ نے آخری لمحے تک آزمایا آگ جلوائی گئی آگ میں پھکوایا آگ میں پھینکنے تک بعض روایات کے مطابق فرشتے نے آ کر کہا حکم دیں بارش بر سے آگ ٹھنڈی ہو جائے حسم الوکیل یہ وہ کلمہ تھا جو جناب ابراہیم نے سچے دل کے ساتھ اس لمحے پر ادا کیا تھا جس لمحے پر ان کو آگ میں ڈالا جا رہا میرے لیے میرا رب میرا پروردگار کافی ہے اور وہی وہ میرا کارساز ہے وہی وہ میرا ساتھ دے گا کود گئے آگ میں اللہ نے کیا کیا نارو پونی بردن و سلامن علیہ اس آگ کو جلانے کی صلاحیت جس نے دی تھی اسی نے اس آگ سے آگ کو جلانے کی صلاحیت سے محروم کر دیا کیوں کیا صرف ایک بندے ابراہیم کے اس نے کیا کیا تھا اس نے کیا یہ تھا کہ اپنی جان کو اللہ کی محبت سے مقدم نہیں رکھا تھا جو دعویٰ اس بندے نے کیا تھا میں رب تیرا ہوں اس دعوے پر وہ بندہ کھڑا تھا اور سچا تھا اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی آگے چلیے اللہ آزماتا ہے کس طرح آزماتا ہے جاؤ اپنے بیوی بی اور بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑاؤ خود ہی کہتے ہیں ربی انسانی اللہ آج میں اپنی اولاد کو ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے کوئی آس پاس انسان نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تیرا حکم ہے تیرے گھر کے پاس ان دونوں کو چھوڑ جاؤ حکم ہے چھوڑ کے چلے گئے اپنی اولاد اپنی بیوی کی محبت کسی بھی طرح سے انسان پر غالب نہیں ہونی چاہیے اللہ آزمائے گا اچھی طرح سے پوری طرح سے آزمائے گا کہاں تم کس معاملے میں کتنے سچے ہو چھوڑ کر چلے گئے نتیجہ کیا نکلا اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر ایک ایسا چشمہ جاری کیا کہ آج پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر چکی ہوں اس پہاڑی علاقے کے اندر جہاں پر آس پاس پانی کا نام و نشان نہیں ہے زمین کے اندر سے اتنا پانی نکلتا ہے کہ آج تک لوگ اس پانی کو لے کر دنیا کے دور دراز علاقوں تک جاتے ہیں پھر اللہ نے مزید آزمایا اپنی اولاد سے وہ اس اولاد سے جو اب ہاتھ بٹانے کے قابل ہو ساتھ دینے کے قابل ہو بڑھاپے میں پہنچ کر ایک تو اللہ نے اولاد دی بڑھاپے میں اولاد دی پھر اس کو جنگل بیوان میں چھڑوا دیا پھر بعد میں دوبارہ بھیجا اور تین نندہ خواب دکھاتا رہا رب کہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں بیٹے کو بلایا اس عمر میں جس عمر میں یہ بیٹا اب باپ کا سہارا بننے کے صحیح معنیٰ میں قابل تھا کہ رب نے انی اراف المنامی انی از بخو کا فنگادہ میں خواب یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے خواب کی حالت میں ذبا کر رہا ہوں اب بتا تیری کیا رائے ہے تو کیا چاہتا ہے عمر ابا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ پورا کر بیٹھ سوال رائے سوچنے کی بات تو ہے ہی نہیں بات یہ ہے کہ حکم رب نے دیا ہے اس کو پورا کرنا لازمی ہے چھری کو اٹھا کر وہ چھری چلی اس سوری سے گردن کٹی لیکن اسماعیل کی نہیں کٹی علیہ السلام ایک آسمان سے نازل کردہ جانور کی کٹی جو جانور اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر بھیجا جناب اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر بھیجا یہ بھی وہ ایک معاوضہ ہے جس کو دیکھ کر انسانیت حیران ہو جاتی ہے ایک لمحہ اور آتا ہے جہاں پر انسان اپنے باپ سے اپنی اپنی والدہ سے اپنے عزیز و اقارب سے محبت کرتا ہے اپنے باپ کو سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے یا خراطم سبھی بات یہ ہے کہ میرے پاس وحی آئی ہے جو کام آپ کر رہے ہیں یہ کام درست نہیں جو طریقہ کار آپ کا ہے درست نہیں اور مجھے میرے رب نے بتایا ہے کہ اگر آپ اسی کام پر چلتے رہے تو ٹھکانا اچھا نہیں ہے لا تعبد الشیطان شیطان کی عبادت مت کر باپ کو سمجھاتے رہے باپ نے کیا کہا کیا ابراہیم ابراہیم تو چاہتا کیا ہے مجھے میرے دین سے ہٹانا جن خداؤں کو ہم نے بنایا ہے ہم ان کو پوچھتے ہیں تو میرے دین سے مجھے پھیرنا چاہتا ہے اور جمن کو اگر تو اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا تو میں تجھے نکال کر باہر پھینک دوں گا اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا خاندان سے باہر کر دوں گا رشتے داری ختم ہو جائے گی علیہ السلام علیہ رب میرے لیے پہلے ہے باپ سے پہلے بھی اپنی جان سے پہلے بھی اپنے بیوی بچوں سے پہلے بھی اپنی اس جوان اولاد سے پہلے جس اولاد نے میرا سہارا بننا ہے ان ساری چیزوں کے بعد جا کر رب کہتا ہے ود خد اللہ ابراہیم یہ وہ ابراہیم ہے جو اللہ کا دوست بننے کے قابل ہے ان اللہ ادا احب قومن اب اللہ تعالیٰ جب بھی کسی قوم سے محبت کرتا ہے اس قوم کو آزماتا ہے اچھی طرح جھنجوڑتا ہے یہ اس کی محبت کا ایک عجیب اور نرالا انداز ہے جس بندے کے اوپر اسی لیے سرف سالین اکثر یہ کہا کرتے تھے جو شخص یہ دیکھے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں کوئی مصیبت نہیں کوئی تکلیف نہیں ہر معاملہ اسی طرح چل رہا ہے جیسے وہ چاہتا ہے اس کو فوراً چاہیے کہ اپنے رب سے توحبہ کر لے کیونکہ اس کے تعلقات رب کے ساتھ اچھے نہیں ہے کیونکہ رب کا یہ طریقہ کار نہیں جس سے محبت کرے اور یہ اللہ کی طرف سے استدراج نہ ہو سنست استدراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیتا ہے جس بادی میں وہ بھٹک رہا ہے وہیں پر اسے لے جاتا جاتا ہے جس جگہ وہ جانا چاہتا ہے وہاں کے لیے اس کے راستے کھولتا ہے جتنا آگے بڑھتا ہے وہیں آگے لے جاتا جاتا ہے لے جاتا جاتا ہے لیکن فرمایا ان نقیدی متین جب میں اس کو پکڑتا ہوں پھر پھر اس کے بعد اس کو سمجھ میں نہیں آتی چٹ پٹا کر رہ جاتا ہے لہذا ہر انسان کو اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے اپنے اور اس کے رب کے جو تعلقات ہیں ان تعلقات پر لمحے بھر کے لیے نظر ڈالنی چاہیے کیا میں اس دعوے کے قابل ہوں کہ میں رب سے محبت کرنے والا ہوں اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا رب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے کیونکہ رب کی محبت عجیب اور نرالے انداز کی ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے تفسیری روایات کے مطابق اٹھارہ سال تک جناب ایوب کو اس نے ایسا آزمایا ایسا آزمایا کہ جس کی مثال شاید دنیا میں آپ کو رہتی دنیا تک نہ ملے جسم میں تکلیف بیماری مرض تو تھا ہی ان کو کیا نوعیت تھی اہل دفاع میں لکھا اللہ بہتر جانتا ہے بی بچے چھوڑ کر چلے گئے کوئی آس پاس نہیں ہے تکلیف کی شدت میں کراتے ہوئے اپنے رب کو ایک دفعہ پکار کر کہا ربی انی مسن تر تر ہم رحمین اللہ اب تکلیف حد سے بڑھ گئی لیکن تو ارحم ہے. تجھ پر ہی بھروسہ ہے له ما من اس کی دعا کو سنا بھی جو تکلیف تھی وہ ختم بھی کی بیماری ختم ہو گئی اور جو آل اولاد اس کی بی بچے چھوڑ کر گئے تھے ان سب سے دگنا ان کو اللہ تعالی نے واپس کیا سارے خاندان کے ساتھ ہنسی خوشی رکھا کئی سال آزما کر. لیکن بات دراصل کیا ہے اس آزمائش میں کون رب کا ہے اور کون رب کا نہیں ہے کون رب سے کہہ کر پکارے رب بھی انی مسنی عت الرکا رحم الرحمی کون ہے جس کو آج پریشانیاں نہیں ہیں جسم میں تکلیف نہیں ہے بیماری نہیں ہے جسم کے کسی حصے میں کوئی کوئی معاملہ ہے کسی کو شوگر کا مرض ہے کسی کو کوئی بیماری ہے ان بیماریوں کو نازل کرنے والا جو ہے اسی نے ان بیماریوں کی شفا بھی نازل کی ہے ایک دفعہ اس سے سچے دل سے مانگ کر تو انسان دیکھے ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھے جب رات کے آخری پہر میں وہ ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے میں یہ جو نہیں کون ہے جو مجھے پکارے مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں کون ہے جو مجھ سے شفا کا طلب گار ہو بیمار ہو اسے صحت چاہیے شفا چاہیے مجھ سے مانگ کر تو دیکھے میں کیسے عطا نہیں کرتا لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اس موقع پر رب آزماتا ہے کہ کون رب کا ہے اور کون رب کا نہیں پانچ دفعہ لوگوں کے اوپر پریشانی آتی ہیں کبھی گھر پر جادو ہو گیا کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا کبھی کوئی مسئلہ خاص طور پہ نظر اور جادو کے مسائل ان مسائل میں لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے کبھی اس مولوی صاحب کے پاس کبھی اس دمدرود والے کے پاس کبھی اس کے پاس اور کبھی اس کے پاس میں صرف ایک جملہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں سچے دل سے بتائیے گا اس موقع پر دنیا میں جو لوگ یہ مارے مارے پھرتے ہیں کیا ان کی اکثریت کا بھروسہ اور اعتماد اپنے رب سے زیادہ اس انسان پر نہیں ہوتا جو انسان اس پر دم دلود کر رہا ہوتا ہے جو اس کو تعویذ کو پڑھ کر پلیٹیں لکھ کر دم جھاڑ کر کے دے رہا ہوتا ہے اپنے رب سے زیادہ مجھے کیا اس پر بھروسہ نہیں ہوتا سچے دل سے اپنے ایک لمحے کے لیے پوچھ کر دیکھیے رب پر اگر بھروسہ ہوتا چو چودہ سال پہلے اس نے کہا تھا یہ سورہ بکرا جس گھر میں پڑی جائے لات اللہ کوئی باتل طاقت اور قوت اس صورت کا مقابلہ نہیں کر سکتی رب پر بھروسہ ہوتا تو اس صورت سے میں اپنا علاج خود کرتا اور ایک بات یاد رکھیے توحید پر اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے مر جانا کسی بیماری کے اندر کسی تکلیف کے اندر یہ بہتر ہے اس زندگی سے جس زندگی کے اندر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد نہ ہو اس زندگی سے توحید اور ایمان پر موت ہر طرح سے بہتر ہے اپنے رب پر بس بھروسہ کیجئے اپنے رب پر اعتماد کیجئے یہ رب آپ کا وما ربک رب کبھی کسی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں آزماتا ہے آخری لمحے تک آخری لمحے تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا کر اندھیروں میں رکھ کر رات کا پانی کا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا پھر دیکھتا ہے کہ کسے پکارتا ہے کیا کہتا ہے اور ایک دفعہ وہ شخص اپنی زبان سے کہتا ہے لا اللہ سبحان کا مین والمین اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق تو ہے ہی نہیں ظلم کرنے والا میں ہوں تو پاک ہے یہ جملہ کتنی دیر لگتی ہے کہنے میں له من الغم. یہاں اس نے جملہ اپنی زبان سے ادا کیا وہاں اس کو تکلیف سے رب نے نجات دی بندے کو اللہ تھا آخری لمحے تک آزماتا ہے اور اس طرح بھی آزماتا ہے کہ بعض دفعہ دنیا میں اس کو سکھ چین نسیب ہی نہیں دیتا بعض دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے سڑک پر چھوٹے چھوٹے بچے بلک رہے ہوتے ہیں آج کل تصویریں چل رہی ہوتی ہیں غزہ کی فلسطین کی عراق کی اور شام کی بچے پس رہے ہیں مر رہے ہیں انسان کو دیکھ کر تھوڑا بہت دل میں عجیب سا خیال آتا ہے کبھی کبھی یہ خیال بھی آ جاتا ہے کہ مجھے ان بچوں کو دیکھ کر ترس آ رہا ہے کیا ان بچوں کے پیدا کرنے والے کو ان کی ان, حالت ان بچوں کی اس حالت پر ترس نہیں آ رہا وہ کیسے اس ظلم کو دیکھ رہا ہے وہ کیسے ظالم کو ڈھیل دے رہا ہے یہ اس کے وہ قانون ہے جس کو میں سمجھنے سے قاصر ہوں لیکن ایک بات پر میرا ایمان ہے کہ کل قیامت کے دن رہتی دنیا تک ساری انسانیت میں سے سب سے بدترین زندگی گزار کر جو شخص گیا ہوگا اس کو جنت کا ایک جھونکا دے کر کہے گا کبھی زندگی کے اندر تو نے کوئی تکلیف اور پریشانی دیکھی بھی تھی یہ اس کا عدل و انسا بعض دفعہ دنیا کے اندر نہیں دکھاتا ہو بعض دفعہ دنیا کے اندر انسان کو نظر نہیں آتی تکلیفیں حل ہوتی ہوئی پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹتے رہتے ہیں ٹوٹتے رہتے ہیں اور انہی پریشانیوں کی پہاڑ کے اندر دبتے دبتے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شروع ہوئی شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیں کبھی کوئی چین اور سکھ کا سانس لیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر نہیں آئے گا کبھی کھانے کو نہیں ہے کبھی گھر کی عزت پر حملہ کبھی آپ کو اپنی جان پر اپنی نفس پر حملے سہنے پڑے کبھی ہجرت کرتے ہوئے اپنی قوم سے لوگوں نے نکال دیا اپنے گھر سے آپ کو نکال دیا مکہ سے نکال باہر کیا چھوڑ کر جانا پڑا مکہ یہ قوم جانے بھی نہیں دے رہے پیچھے پڑ گئی کہ نہیں زندہ سلامت تو چھوڑنا ہی نہیں ہے ہر ہر لمحے پر اللہ آزماتا رہا زندگی کے اندر سات میں سے اپنی چھ چھ بچوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہوتا ہوا دیکھا ہے اپنے آخری بیٹے جناب ابراہیم کو جن کی عمر اٹھارہ ماہ دیڑھ سال کے تھے سن آٹھ ہجری میں جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر ساٹھ سال تھی ساٹھ سال کی عمر میں بچہ ملا ڈیڑھ سال تک اس دنیا میں جیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے بھیجا تھا وہاں پر اکثر جایا کرتے تھے بچہ جب بھاگ کر آتا اس کو اپنے سینے سے لگاتے اس کے اوپر گرد و غبار مٹی جو ہوتی ہے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے اور پھر انہی ہاتھوں کے اندر اس بچے کو رخصت ہوتا ہوا دیکھا اس وقت جب آپ کی اپنی عمر باسٹھ سال تھی وفات سے چند ماہ پہلے کی بات ہے اور اس وقت صرف زبان سے یہی الفاظ ادا کرتے رہے ان نہ لائی نہ ان نہ قلب سن آنکھیں تو رو رہی ہیں دل بھی بڑا گمزدہ ہے ولا نقول مایور دی رکھنا زبان سے صرف وہی کلمات ادا ہوں گے جن سے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہوتا ہے وہ ان نہ ابراہیم <لَمَحْضُنُن> ابراہیم تیری جدائیگی کا غم بہت ہے دکھ ہو رہا ہے اس دکھ کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں دل میں غم بھی ہے لیکن رب کے فیصلوں پر راضی ہوں یہ ہے اصل وہ مقام جہاں پر پہنچ کر انسان کامیاب ہوتا ہے آخری لمحے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے اللہ نے آزمایا آخری لمحے خوشحالی نہیں دکھائی کیونکہ یہ محبت اللہ کے لیے خالص تھی تم اللہ کے لیے ہو دنیا سے پھر کیا لینا دینا پھر اللہ جس سے تمہاری چاہت ذرا سی بڑھے گی جس سے تمہارا دل ذرا سا لگے گا اللہ اسی کو تم سے چھینے گا سجا تمہارے رب نے محمد تمہیں کبھی چھوڑا نہیں سبا وسلم تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا اللہ جت کے منگفرا پیدا ہوئے تو تم یتیم تھے باپ نہیں تھا تھوڑے عرصے بعد ماں بھی دنیا سے رخصت ماں باپ یہ رخصت اس کے بعد پرورش کی دادا نے وہ رخصت چاچا نے وہ رخصت جو جو قریب آتا رہا وہ وہ اس دنیا سے جاتا رہا اس, اس کو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم کرتے رہے آخر کار اللہ نے فرمایا کہ یہ محبت اللہ کے لیے تھی یہ محبت علم یجید کا یتیمنگ فلاوا کا تمہارے رب نے کبھی تمہیں نہیں چھوڑا اکیلا کبھی تمہیں نہیں چھوڑا ہر مشکل وقت میں اسی نے تو صرف اور صرف تمہارا ساتھ دیا ہے وبا کا وزرک کار اللہ نے فرمایا کہ تمہاری شان یہ ہے الم نشر اللہ کا صدر وزرک اللہ دی انکا وبا تمہاری شان کو اللہ نے بلند کر دیا تمہارے سینے کو اللہ نے کھول دیا وہ بوجھ جو آپ کے کندھوں پر تھا اس بوجھ کو اللہ نے ہلکا کر دیا ایسا ہلکا کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی کام ہو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ کے کھاتے میں گناہ لکھا نہیں جائے گا لیا ماتمنگ ماتا اخر جو بھی کوئی گناہ اگر کبھی ہو بھی جائے تو وہ لکھا نہیں جائے گا آپ کے صحیح میں یہ وہ نکھار ہے جس نکھار تک انسان پہنچے یہ وہ محبت ہے جس محبت کو انسان اختیار کرے یہ وہ اللہ کی چاہت ہے جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے محبت کرتا ہے تو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور آخری لمحے تک جھنجھوڑتا ہے آخری لمحے تک دیکھتا ہے دل میں ذرہ برابر ایسا تو نہیں کہ اس کا میرے اوپر سے ایمان ہٹ گیا آخری لمحے تک آزماتا ہے اور جب آزماتا ہے بندہ اس آزمائش میں کڑا ثابت ہو جائے تو اس کے لیے کائنات کے نظام کو بدل کر بھی رکھ دیتا ہے ہوائیں الٹی چلا دے گا آپ کے لیے آپ کے لیے جلتی ہوئی آگ کو بجھا دے گا آپ کے لیے اس پانی کے اندر جس میں انسان قدم رکھے تو غرق ہو جائے ڈوب جائے اس پانی کے اندر راستہ فراہم کرے گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو کیا آپ کے لیے وہ کیا کیا کر سکتا ہے آپ کی سمجھ اور سوچ سے باہر ہے لیکن بات یہ ہے کہ آپ پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ کے دل میں رب کی چاہت ایمان ہے کتنا جتنی ایمان ہو جتنا ایمان ہوگا جتنی محبت ہوگی اتنی ہی رب کی طرف سے آزمائشیں آئیں گی اور یہ یاد رکھیے جتنی آزمائشیں آئیں گی وہ ساری کی ساری آزمائشیں کل آخرت میں درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں ان نہ بدلہ اس وقت زیادہ ملتا ہے جنت کے درجات مزید بلند اس وقت ملیں گے جب پریشانیاں اور مصیبتیں حد سے زیادہ تم پر آئیں گی ایک بات اس تعلق سے اور دھیان میں رکھی اور وہ یہ ہے کہ جب اللہ بندے کو آزماتا ہے تو بات یاد رکھیے جو آپ کا تقدیر پر ایمان ہے یہاں پر آپ کے تقدیر کے ایمان کی اصل میں اصل میں رب اس کا امتحان لے رہا ہو یہ رب کا فیصلہ ہے میں آج جس حال میں ہوں جس کیفیت میں ہوں اچھا ہوں یا برا بیمار ہوں صحت مند ہوں غریب ہوں فقیر ہوں امیر ہوں یہاں کھڑا ہوں بیٹھا ہوں چل نہیں سکتا یا دوڑ رہا ہوں جس حالت میں ہوں یہ وہ حالت ہے جو میرے رب نے میرے لیے لکھی ہے میرے رب نے میرے لیے اختیار کی ہے اب اس کے بعد میں یا تو صبر کروں گا جو کہ لازمی ہے کرنا ہی کرنا ہے اگر صبر نہ کیا تو ایمان گیا اگر رب کے فیصلوں پر اعتراض کر دیا رب کے کاموں کے رب کے کام شکایت لے کر میں انسانوں کے پاس پھرتا رہا تو میرا ایمان چلا گیا میرا رب پر تو ایمان نہیں رہا کہ میں رب کی شکایتیں لے کر لوگوں کے پاس پھر صبر تو لازمی ہے لیکن یہ صبر بھی ہر انسان نہیں کرتا اس سے آگے کا ایک اور مرحلہ ہے وہ ہے اللہ سے راضی ہونا اس تکلیف پر انسان خوش ہو جائے میرے رب کا یہ فیصلہ ہے میرا رب وہ ہے جو ارحم الرحمین جس نے میرے لیے یہ چیز اختیار کی ہے میری ماں مجھ سے اتنی محبت اور پیار نہیں کرتی جتنا میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے میرا خیال کرنے والا اس کائنات میں میرے پروردگار کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جب اس نے میرے لیے ایک حالت اختیار کی ہے تو میں اسی حالت پر راضی ہوں اللہ کے اس فیصلے سے خوش ہوں جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے فرمایا فلح الرا جو رب سے راضی رب اس سے راضی لیکن جو رب سے ناراض جس کو رب کے فیصلے پسند نہیں آئے رب اس سے ناراض یہ ہے پر ایمان جناب کو مضبوط رکھنا میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا چلا جاؤں گا یہ رب کا فیصلہ ہے لیکن ایک نصیحت یاد نفسی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تیرے ایمان میں اس ایمان میں جو تقدیر پر ایمان ہے ذرہ برابر بھی اگر جھول آ گیا تو ما انفا کا عمل ابدا زندگی بھر تو کچھ بھی کرتا رہے تیرا کوئی عمل تجھے فائدہ نہیں پہنچائے گا وَعلم انما اصابك لم یہ بات یاد رکھ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بھی تجھے پہنچ رہا ہے تکلیف ہے خوشی ہے جو کیفیت ہے یہ تجھے ہی پہنچنی تھی تیرے علاوہ کسی اور کو نہیں پہنچنی اور جو کیفیت تیری نہ بن سکی جو تجھے نہ مل سکا وہ تجھے کبھی نہیں ملنا تھا کیونکہ یہ تیرے رب کا فیصلہ تھا ایک بات اور یاد رکھ جناب ابن عباس کو وسیعت ہے ساری انسانیت مل کر ایک ذرے کا تجھے فائدہ دینا چاہے اس وقت تک نہیں دے سکتی جب تک تیرے رب کا حکم نہ ہو اور ساری انسانیت مل کر تجھے ایک ذرے کا نقصان پہنچانا چاہے اس وقت تک نہیں پہنچا سکتے جب تک تیرے رب کا حکم نہ ہو اس کائنات کا بنانے والا وہ ہے چلانے والا وہ ہے نظام اس کے فیصلوں سے چلتا ہے اختیارات سب اس کے ہیں بس تیرے لیے ضروری ہے کہ تو اس کا بن کر رہے جو اس کا بنتا ہے پھر وہ اسے آزماتا ہے جو اس سے راضی وہ اس سے راضی جو اس سے ناراض رب اس سے ناراض یہ رب کے فیصلوں کا رب کی محبت کے انداز کا اس کی ادا کا خلاصہ لہذا ہر حال میں ہر چیز میں یہ دیکھیے کہ فیصلہ آپ کے رب کا ہے اپنے رب پر ایمان کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدبیر کو اپنے سامنے رکھیے اون گرامن ہوا تنگر ہوا ہم ہمیشہ دنیاوی معاملات کے اندر اپنے کم اپنے سے کمتر کو دیکھو پاکستان کے حالات کتنے برے کیوں نہ ہوں لیکن ذرا اور ملکوں کی طرف بھی آنکھیں اٹھا کر دیکھ لیجیے جہاں کے حالات یہاں سے بھی بدتر ہیں ہم بہت بڑی نعمت میں ہیں بہت سکون میں ہیں لیکن کچھ سکون میسر نہیں ہے اس میں غلطی ہماری اپنی ہے کوتا ہماری اپنی ہے اور رب کی طرف سے آزمائش بھی ہے جس کیفیت میں میں ہوں جس انداز میں میں ہوں رب نے مجھے اولاد اگر نہیں دی تو یہ رب کا فیصلہ ہے مجھے اس پر راضی ہونا ہے میں ان لوگوں کو دیکھوں کہ جن کو اولاد ملی ہے اور وہ اپنی اولاد سے اتنا تنگ ہے اتنا تنگ ہے کہ یہ تک کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کاش پیدا ہوتے ہی میں اس کا گلا دبا دیتا اپنی اولاد اولاد ایسی جو اپنے ماں باپ کا نام ڈبو دے اپنے ماں باپ کی عزت کو برباد کر دے ایسی اولاد سے تو اولاد نہ ہونا بہتر تھا جس کو اولاد ملی جس کے پاس صرف بیٹیاں تھیں بیٹے نہیں تھے اس کو رب کے فیصلوں پر اعتراض مجھے بیٹا نہیں ملا شکو دل میں کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں دل میں بات ہوتی ہے مجھے بیٹا کیوں نہیں ملا اس آدمی کو بھی دیکھ جس کے پاس بیٹا تھا لیکن اس کا بیٹا بیٹا کہلانے کے قابل نہیں تھا تجھے رب نے شاید اس نعمت سے اسی لیے محروم رکھا کہ تیرے یہ بیٹا بہتر نہیں تھا تیرے رب کا فیصلہ راضی ہو جا تجھے کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے ہمیشہ اپنے سے کم تر شخص کو دیکھ جس کے پاس وہ نعمت نہیں ہے یا اگر اس جیسی کوئی نعمت ہے لیکن وہ نعمت اس کے لیے زحمت بنی ہوئی ہے یاد رکھ تیرے رب کا جو تیرے لیے فیصلہ ہے وہ آخری فیصلہ ہے یہ ہے رب کا نظام یہ ہے سنت ابراہیمی جو ان دس دنوں کے اندر میں اور آپ زندہ کرتے ہیں بال نہ کاٹ کر ناخن نہ, نہ کاٹ کر عید کے دن قربانی کر کے حاجی حج کر کے روزہ رکھ کر طرح طرح کی عبادتیں کر کے کوشش اور مقصد یہ ہوتا ہے صرف اور صرف کہ اپنے رب کو راضی کر لیں رب کو کیسے راضی کریں ذرا سی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر نظر ڈال کے ان کی کیفیت کو دیکھ کر ان کی اداؤں کو دیکھ کر جس کو قرآن مجید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نے ذکر کیا ہے ان کی طرح بننے کی کوشش کریں کہ جب جب تکلیف آئے جب جب پریشانی آئے تو یاد رکھیں اللہ ہی وہ ہے جس کی طرف سے فیصلہ آیا ہے اور اللہ ہی وہ ہے جو اس فیصلے کے بعد آپ کے لیے آسانی دینے والا ہے ان نماز ہمیشہ تکلیف کے بعد آسانی آتی ہے ہمیشہ پریشانیوں کے بعد آسانی آتی ہے ہمیشہ بیماری کے بعد صحت ملتی ہے ہمیشہ تنگیوں کے بعد اللہ تعالیٰ آسان راستے فراہم کرتا ہے یہ رب کے فیصلے ہیں جسے اختیار کرنا میرا اور آپ کے لیے ضروری ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبع ملة إبراهيم حنيفة ولا تكونن من المشركين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وآخر دعمانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رسولمن جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن دس دنوں کی قسم اٹھائی ہے اس سے مراد اشرد الحجہ کے یہ دس دن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العمل صالح حب من هذه الام اللہ تعالی کے نزدیک جو عمل سب سے زیادہ محبوب ہے پسندیدہ ہے جس کی قدر ہے جس کی عزت ہے وہ ان دس دنوں دس دنوں میں کیا ہوا وہ عمل ہے جو انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرتا ہے اہل علم نے اس موقع پر مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک اور انداز سے ایک علمی انداز سے گفتگو کی لیکن تھوڑی سی اس کے اندر میرے اور آپ کے لیے نصیحت بھی ہے رمضان کی آخری راتوں کو اللہ تعالی نے افضل قرار دیا ہے اور ذالحجہ کے دنوں کو اللہ تعالی نے افضل قرار دیا ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ذلحج کے اندر زیادہ تر عبادتیں جو انسان کرتا ہے جن کا یعنی جن کی فضیلت ہے ان کا تعلق زیادہ تر دن کے ساتھ ہے اور رمضان کے اندر جن عبادتوں کی زیادہ فضیلت ہے یا جن اوقات کو زیادہ انسان فائدہ مند نہیں بنا سکتا ہے وہ ہیں راتیں جس طرح ان راتوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں عبادت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک باقاعدہ ایک سوچ ہوتی ہے ایک ونولا ہوتا ہے ایک اہتمام ہوتا ہے وہ اہتمام ان دس دنوں کے لیے بھی ہو وہ دس راتیں افضل ہیں یہ دس دن افضل ہیں سال میں ان دس دنوں کی طرح کوئی دن افضلیت نہیں رکھتا یوم عرفہ کا روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتسب یوں کا پھر اصل اللہ تعالیٰ اس سے میرا یہ خیال ہے میری یہ سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے ایک سال کے گراؤں کو اس ایک روزے کی برکت سے معاف کر دے گا اس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے جب میدان عرفات میں لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے ماں ارادہ اولا یہ لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں ان کا کیا کام ہے یہاں کیوں آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتا ہے کہ جو تم کہتے تھے کہ تو ان کو پیدا کر رہا ہے اور یہ جا کر زمین میں کیا کریں گے فساد برپا کریں گے قتل و غارت کریں گے تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ وہ بندے ہیں دنیا کے ہر ہر کونے سے ہر ہر جگہ سے ہر لنگ رنگ لباس طرح طرح کی زبانیں بولنے والے ہر کیفیت کے لوگ اس وقت ایک ہی میدان کے اندر جمع ہیں لاکھوں کی تعداد میں ما ارادھا الا کیا لینے آئے ہیں اور اس وقت جتنے لوگ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال اس تعداد میں کسی بھی دن اللہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد نہیں کرتا ہے ان دس دنوں کی بڑی فضیلت ہے بدقر اللہ حافظ ایا میں معلومات ایام معلومات اتنے عباس رضی اللہ عنہ کا کال ہے اس سے مراد یہ دس دن یا ایام تشریق کا کال ہے ان کا تو ان دنوں میں جتنا ہو سکے عبادت اللہ کی طرف رجوع نفلی صدقات یا انسان کوئی بعض بعض صحابہ سے نفلی روزے ان میں ہے پیسے نہ بھی رکھیں پیر جمعرات کے روزے ان دنوں میں آئیں گے ارافہ کا روزہ آئے گا ان دس دنوں کا بھی اسی طرح سے اسی جوش کے ساتھ اہتمام کریں جس جوش کے ساتھ میں اور آپ اہتمام کرتے ہیں رمضان کے آخری تاخراتوں کا یا آخری اشرے کا دوسری بات یہ سماعت فرما لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ادا ارادم وقع تم میں سے کسی شخص کو یہ سوچ ہو خیال ہو یا اس کا یہ ارادہ ہو کہ وہ قربانی کرے گا تو دل حج کا چاند آنے سے پہلے پہلے فلیوم سکانچا رہی و کھوا پھر ان دس دنوں کے اندر قربانی کرنے تک اس نے اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹے آج 29 تاریخ ہے ہو سکتا ہے آج چاند نظر آئے شام میں یا ہو سکتا ہے کل نظر آئے تو اس سے پہلے پہلے جس شخص کا قربانی کا خود ارادہ ہو وہ اپنے ناخن اور بال کا اہتمام کر لے تاکہ دس دنوں کے اندر جب وہ قربانی کرے تو اس کو مکمل پورا کا پورا ثواب حاصل ہو چند اعلانات ہیں دعاوں کے لیے درخواست ہے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا ہے کامل اجلا نسی فرمائے محترم سکندر بھائی ہیں سکندر آٹوز والے ان کو فالش ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے ان کے اعضاء کو صحیح سلامت رکھے چلتے ہاتھ پیروں کے ساتھ وہ صحیح سالم اللہ کی عبادت کرتے رہیں تمام بیماروں کے لیے عموماً درخواست ہے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو مخروض ہیں اللّہ تعالیٰ عنہ قرض نجات عطا فرمائے جو بھی جس مشکل میں ہے جس کیفیت میں ہے اللہ تعالیٰ ہر کیفیت میں ہمیں اپنے اپنے آپ سے راضی ہونے کی توفیق دے اور خود بھی ہم سے راضی ہو جائے اس ہفتے کا اعلان ہے نواب شاہ کے اندر یہ ادارہ ہے جامعہ تعلیم القرآن یا جانی جامعہ تعلیم الصنّ کے نام سے جو کئی سالوں سے تعلیمی اور تربیت خدمت سر دے رہا ہے آج یہ ساتھی یہاں باہر موجود ہوں گے تمام ساتھیوں سے تعاون کی درخواست ہے یہ جناب اللہ نماز حرل صاحب کا ادارہ ہے نواب شاہ کے اندر جو جامعہ اسلامیہ مدین یونیورسٹی سے کافی عرصہ پہلے پڑھ کر آ چکے ہیں اور بڑے ہی مخلص بڑے ہی دیانتدار آدمی ہیں اور ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر بیٹھ کر اس دیئے کو جلائے ہوئے ہیں ہم تمام ساتھی ان کے ساتھ تعاون کریں ان کے لیے دعا گو بھی رہیں جتنے ایسے ادارے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اداروں کی خدمت کی توفیق دے اور کسی بھی ذریعے سے ہم اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے, لے.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 كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أصلح ولات أمور المسلمين اللهم لا تصلت علينا ولم ولا ello اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم gelsل الإسلام والمسلمين وأعزهم ولا تذلهم اللهم gelsلهم ولا تنصر عليهم اللهم gelsلهم ولا تنصر عليهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاصرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبضي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون